سب خوبیاں اللہ کو کہ اسی کمال ہے جو کچھ اس مانوہ میں ہے اور جو کچھ ازمہ میں اور آخرت میں اسی کی تعریف ہے اور وہی ہے حکمت والا خبردار